الحمدللہ نحمده و نستعیمه و بالله و نعوذ من شعور انفسنا و من سجئات عمالنا من يهده اللہ فلا مدن وقل بها من ظلالة وقل في النار أعوذ بالله من الشيطان الوجيب بسم الله الرحمن الرحيم وقدمنا للا طاق من عمل فجعلنا کی اس تاریخی مزید مزید ہے اللہ تعالی ہماری اس جمعیت کو اور, فعال اور, اور, اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ کا ملت کر کا جماعت کا کام کرنے کی کوشش کرامی کے تعلق سے یہ انتہائی فضلانہ سوال کیا جو اس وقت کی ضرورت بھی ہے اور ہم سب کے دلوں کو اپیل کرنے والا یہ موضوع ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی کے توفے کا میرے بھائیوں ایک مسلمان کی سب سے بڑی اونجی اس کا ایمان ہے और एक इंसान अपनी पूंजी के बारे अपने कैपिटल के बारे में बड़ा सेंसिटिव होता है अगर किसी इंसान को यह पता चले कि कोई ऐसी चीज भी है जो उसकी पूंजी को खत्म कर उसका कैपिटल डोरी अकलमंद हुआ होशियार हुआ जो उन चीजों से बचे एक मोमिन के पास اللہ کے پاس جا کے دکھانے کے لیے کیا ہے ایمانے قبل ہے اللہ کیا جانے کے بعد جب ہمیں یہ پتا چلا کہ ہماری نیکیاں نیٹیاں بارداہ میں قبول ہوئی ہمارا مارڈ ریجیکٹ تھا ہمارا مار ڈیفیکٹو تھا ہم نے جو محنتیں کی جو کوششیں کی جو روزے رکھے جو نمازیں پڑھی جو پیام و کیے سب برباد ہو ذرا سوچے اس وقت دل پر کیا انسان نے عمل نہیں کیا اس کو اس کا عجم نہیں مل وہ گھاٹے میں ہے مگر یہ گھاٹا اتنا بڑا گھاٹا نہیں جتنا بڑا گھاٹا اس کو محسوس ہو جس کے بارے میں اللہ نے بران میں پایا وہ کدیم نا ما منا پا بھابا لیکن ہماری بارگاہ میں تمہارا عمل اڑتی ہوئی راکھ میں جائے گا ہوا کا منسوخ میں بدل ہے اڑ جائے گا اڑا دیا جائے گا برباد کر دیا جائے گا ختم ہو جائے گا اللہ کے اس کی کوئی ویلو نہیں کوئی اعتبار نہیں تو ہمارے اور آپ کے لیے یہ سوچنے کا ڈر کہ کئی ایسا لوگ کہ ہماری نہیں اللہ کی بارگاہ میں کبھی کبھی جانتے اللہ کی بارگاہ میں نیکی کو برباد کرنے کے لیے انسان کی کوئی ایک غلطی ایک گنا جس کو انسان نے معمولی اہمیت نہیں تھی ایک گنا انسان کو اللہ کیا کر رہا اسی لیے اللہ کے پیارے نبی اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم فرماتے چھوٹی چھوٹی غلطیاں اکٹھا ہو کر کے انسان کو بتا بڑے افسوس کے ساتھ اول تو ہم نیکی کے کام کرتے ہمارے کھاتے میں ہیں ہمارے نامے آواز میں ہیں ان کو بچانے کی ہمیں فکر ان کے بارے میں تو اس کے اوپر دس گنا گنا کرنے کے ٹائم اگر انسان کے اندر بیچے نہیں انسان کے اندر اشتراک ہے انسان کو گنا کرنے کے ٹائم محسوس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا تو یہ بھی ایمان کی اور جب گنا کرنے کے ٹائم آپ لیڈر ہو جائے بے خوب ہو جائے انسان کی سوچ کوئی, کوئی کو گیا ہو. یہ سوچ جب ہو جائے تو یہ کا آخری ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے جو روم ہوتا ہے وہ گناہ کرنے کے ٹائم ایسا محسوس کرتا ہے جیسے کسی پہاڑ کے پیچھے بیٹھا ہوا پہاڑ گرنے والا ہے آگاہ کرتی اور جس کے دل میں ایمان ختم ہونے لگتا ہے جو اللہ کا مجرم بن جاتا ہے فاسک و خاج بن جاتا ہے وہ گناہ کرنے کے ٹائم ایسا محسوس کرتا ہے جیسے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو ہٹا ناک پر بیٹھی ہوئی مکی کو جیسے آدمی ہٹاتا ہے معاملے سے بنتا ہے ایسے بوا? تو آج یہ ہماری تصویر کا عنوان ہے ٹاپک ہے وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری نیکیوں کو برباد کرتی ہے ہماری نیکیوں کو رشوار کرتی ہے ہماری نیکیوں کو ختم کرتی ہے وہ کون سی خطرناک چیزیں اب ذائقہ بہت ساری چیزیں ہم چند چیزوں کا ذکر آپ کے سامنے کریں نیک برباد کرنے والی سب سے चीज چیز آدمی نیکی کرے لیکن اس کے اندر ایمان ہے نیکیوں کے لیے ایمان ضروری اور ایمان کا بلٹا ایمان کا اپوزٹ کف ہے آدمی اگر کف کرتا ہے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرتا ہے جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے چھ چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کے رسولوں پر اس کی کتابوں پر قیامت کے دن پر تقدیر پر ایمان پیچھے کام ہے ان چھ چیزوں میں سے کسی کا بھی انکار کر دیا کافر ہو گیا اور جو کافر ہو گیا اس کی اللہ کے برباد کرتی دل جو آدمی ایمان نہیں لائے گا جو قفر کرے گا اس کی تمام کی تمام نے کیا برباد کر دی جائے کے لیے رسول کا انکار کرنے والوں کے لیے بربادی ہے انہوں نے اللہ کی شریعت پر ناراضگی کا اظہار کیا انہوں نے اللہ کی شریعت کو ناپسند کیا اللہ نے ان کی تمام نیکیوں کو برباد ایمان ضروری ہے نیکیوں کرتا۔ ابو طالب نام سنا ہے بچہ بچہ جاتا ہے نبی کے چکر نبی کو پالا سا باپ کے انتقال کے بعد دادا کے انتقال کے بعد باپ بن کے سہارا ابو طالب کی اتنے حسابات میں لبی کیوں ان کا وجود اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا ڈیفینس تھا ان کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو کمزور محسوس کیا مگر یہ تمام باوقاتوں کے باوجود ہمارا عتیدہ یہ ہے حدیثوں کی خوشی کہ ابو طالب جنت بنی تھی کیوں ان کے پاس رسول کی محبت ہے وہ اپنے بتیجے سے پیار کرتے تھے وہ محمد ابن عبداللہ سے پیار کرتے تھے محمد رسول اللہ سے پیار کرتے وہ ایمان نہیں لائے بس. ایمان ضروری ہے ایمان نہ ہو تو آدمی سب کرے خیرات کرے زمانۂ جہریت ایک آدمی اس کا نام تھا عبداللہ ابن جرحان پتنے کا غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا رشتے کے ساتھ بھائی کرتا اتنا نیک آدمی تھا لیکن ایمان نہیں تھا اس کے اللہ کو نہیں مانتا تھا کو نہیں مانتا اما عائشہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے ملا صحیح مسلم کی رائے کہ اے اللہ کے رسول اتنے جدان بہت نیک آدمی کا مسکین غریبوں کو کھانا کھلا کرتا وہ یسم و رشتے داروں کے ساتھ بھلائی کرتا تھا باہر جا اس کی یہ نیکیاں اس کے کام آئے گی اللہ کے پیارے نبی نے فرمائی اس کی کوئی نیکی اس سے کام نہیں ہے کیوں؟ اس نے کسی دن یہ دعا نہیں کی رب ربلی اے میرے پر قیامت مجھے معاف کر دیا وہ قیامت کو نہیں مانتا وہ آخرت کو نہیں مانتا تھا وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا ایمان نہیں تو تھا ایمان اگر نہ ہو تو نیکیوں کی اللہ کیا کوئی اللہ تعالی نے فرمایا اس کے <مثل> لا مما على هو اللہ نے فرمایا کہ کافروں کے عمل راک کی طرح رات کی طرح ہوا چلتی ہے آندھی آتی ہے رات ڈھیر ساری ہے لیکن ہوا آئی اڑ گئی ان کی نیکیاوں کے آمان دیکھنے کی طرف سے قیامت کے دن جب عصاب و کتاب ہوگا ان کی کوئی کی کتاب نہیں یہ پہلی چیز کفر وہ آدمی کے لیے دوسری چیز ایک آدمی ایمان لایا مسلمان مرتک ہو گیا دوبارہ پھر کبر کی طرف جی یہ جو بھی اللہ کے عمل اور مرتب کی کوئی نکی اللہ کہ اللہ نے فرمایا سے چھوڑ دیا ایمان لانے کے بعد ایمان کو چھوڑ دیا اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا اللہ فرماتا تمام, تمام نے کیا تمام آماد برباد ہو جائیں گے وہ جہن تبدیل رہیں گے جانے کے بعد ہو گئے ان کے گناہوں کو ان کے برے کارکنوں کو ان کے کالے کارکنوں کو مسئت کر دیا وہ لال اور شیطان نے ان کو لمبی لمبی آرس میں دلائی لمبی تمنائیں اور آگے فرمایا جو لوگ مرتب ہوتے ان کی تمام مرتق اگر کیوں آج آپ دیکھیں کیا گور ادھر اخبارات پڑھتے ہوں گے آپ نیوز دیکھتے ہو گیا آج ہمارے گھروں کی ہمارے سماج کی ہمارے معاشرے کی لڑکیاں آج چند تکوں کے بدلے کہ ہوس کے بدلے کہ جی. کسی کے بہکانے سے کہ جی. آج ان کی چھوڑ کر کے وہ خود اختیار کافی ہو جاتی مرتک یہ پوری ملت کے لیے پوری قوم کے لیے تازیات ہے ایک جگہ ہے شرم کا مقام مسلمان کی تاریخ میں کبھی ایسا دور نہیں ہے کہ مسلمان کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ راشن کارڈ کے بدلے آدمی محتب ہوتے ووٹر کارڈ کے بدلے محتب یہ پوری تاریخ کا یہ بہت بڑا افسر کے لیے تازیاب ہے ایمان سب سے بڑی دولت ہے سے بڑی بہت ہوئی اللہ نے فرمایا سورا کہ جو لوگ کفر کی حالت میں چلے گئے بالکل اللہ کے یہاں اللہ کی عدالت میں وہ زمین بھر کے سونا دے کر کے بھی اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا چاہیے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کی قیمت زمین بھر کے سے بھی جانا ہے ایک, قریب ایک قریب مسلمان بھی اگر ہے اس کے سامنے قرآن کی راجت ہوئی چیز سوچنا چاہیے کہ میں قریب ہوں میں جھوپڑ پٹی میں رہتا ہوں میرے پاس روزی روٹی کے لادے ہیں مگر ایمان کیا تو دنیا کا سب سے امیر ہے میں دنیا کا سب سے امیر آدمی میرے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت ساس ہونا چاہیے کہ یہ وہ دولت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن زمین بھر کے سونا بھی لے آؤ اس دولت کے تو اس دولت کے ہاتھ میں آنے کے بعد کوئی مرتب ہو جائے اللہ تعالی ایسے آدمی تمام نیکیوں کو برباد کرتے اور یہاں ایک بات نوٹ کر لیجیے جو ارتداد ہوتا ہے یہ چار ٹائپ کا ہوتا ہے ایک ارتداد ہوتا ہے قولی زبان اورل آپ زبان سے اللہ کو گالی دی رسول کو گالی دی زبان سے کسی چیز کا انکار کر دے جو شریعت میں واجب واچید تو یہ اولی ارتار ایک ہوتا عملی ارتظار کسی غیر اللہ کے آگے سجدہ کر دیا کسی بک کے آگے کسی پتھر کے آگے کسی پیڑ کے آگے کسی مزار کے آگے سجدہ کر دیا یا جادو سیکھ لیا یا جادو سکھا سکھانے لگا یہ ہے عملی ارتدا اور تیسرا ارتدا ہوتا ہے ابتقادی ابتدا کوئی شدی عقیدہ رکھے کوئی ایسا عقیدہ رکھے جو ایمان کے خلاف ہے عقیدے کا ارتدا ہے اور چوتھا ابتدا جو شک کے راستے سے اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا ہے یہ شک کرتا ہے اللہ نے کسی چیز کو فرض قرار دیا یہ شک کرتا تو اللہ کے فرض کیے ہوئے یا اللہ کے حرام کیے ہوئے جس کی حلت اور حلت جس کا فرض ہونا یا حرام ہونا ثابت ہے قرآن سے اگر اس کے بارے میں کوئی شک کرتا ہے تو یہ شک ہے تو یہ دوسری چیز ہے اگر کوئی آدمی ارتدا اختیار کرنے کا مرتب ہو جاتا ہے تو اسی میں اللہ تعالیٰ کے اکاؤنٹ نہیں ہوگی اسی لیے کیا اللہ کے شرار نمبر تین منافق کی نے کیا کہ اللہ کیا کرو منافق کس کو کہتے ہیں منافق بنا ہے نفاق سے نفاق عربی میں نفق سے بنا نفق بولتے سورم یعنی جو آدمی منافق ہوتا ہے وہ ایمان کے دلے میں سرنگ بناتا ہے عربی میں بولتے ہیں جنگلی چوہا ہو سوبی میں یربو بولتے ہیں جنگلی چوہا وہ دو بل بناتا ہے ایک بل داخل ہوتا ہے نکلتا چوہے اسی, اسی کے بل کے نام سے منافق کیا کرتا ہے وہ ایمان کے اندر ایک بل سے داخل ہوتا ہے نکل جاتا وہ بظاہر ایمان رکھتا ہے بظاہر کلمہ پڑھتا ہے مگر اندر اس کے جو ہے قفر شفا ہوا ہے اندر اللہ اور نفرت چھپی ہے دشمنی چھپی ہے ایسا آدمی اور یہ اتنے خطرناک لوگ ہیں کہ اللہ نے پوری قرآن کی ایک سورت نازل کبھی کبھی امام صاحب جمعہ کی نماز میں پڑھاتے دوسری جگہ پوری صورت نہ ضروری ان کے بارے میں اللہ تعالی قرآن کریم سزاب میں کہتا اے مانو, یہ منافق تمہارے معاملے میں بہت بڑے بتیلا کلوس ہیں اے میرے رسول جب لڑائی کی بات آتی ہے جب دین کے لیے کوئی قربانی دینے کی بات آتی ہے تو ان منافقوں کے چہرے پر ہوائیاں چھا جاتی ہیں ان کا چہرہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ان کو موت آ رہی ہے مرنے والے اور جب لڑائی کا میدان ختم ہو جاتا ہے جب ڈر کے حالات ختم ہو جاتے ہیں تو زبان قیشی کی, کی طرح چلنے لگتی ہے یہ مال کے بہت بڑے حویث بہت بڑے لالچی ہیں فرماتا ہے مگر اندر جو نفاق ہے, اتنی بیماری ہے کہ قرآن نے کوئی نام نہیں پتا ہے قرآن سب سے بڑی اور ایک بات بتاؤں ایک عردہ لفا کے اکبر بھائی آدمی اوپر سے کلمہ پڑے اندر سے لفا تو یہ تو اسلام سے خالج ہے اور ایک برداء لفا کے اصغر آدمی مومن ہے مسلمان ہے مگر منافقوں والی اس کے اندر پائی جاتی جیسے نماز سے براہ نماز کے پورا نماز, نماز آزاد ہو رہی ہے گتی کا کام چل رہا ہے کسٹمر بیٹھا ہوا ہے کسٹمر جا رہا ہے جاڑے کا موسم ہے سردی کی رات ہے آرام دہ بسکر ہے رضائی میں چھپے ہوئے ہیں السلام و خیروں میرے نو کی آواز ہی آ رہی ہے موبائل کا آرام بھی بج رہا ہے مگر بستر زیادہ پیارا ہے یہ منافع کیا یہ منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں حقیقت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے اللہ کو بہت کم یاد کرتے ابھی آپ کو کوئی تصویر سنی کر کس کیا یہ حقیقت نہیں کہ آج کتنے ہمارے محلے میں کتنے مسلمانوں کے گھر جہاں ایک دو لوگ نماز پڑھتے باقی پورا گھر نماز پر. اس کی دلیل ہے کہ جمعہ میں مسجدوں میں جگہ جگہ کی تنگی ہے مسجدوں اور عام نمازوں میں تین سب چار سب سے بات آ گئے مسلمان کل گھرے اللہ کی قسم ٹی وی پر کفر کی کی اور شردائے بلند ہو رہی ہے ایسے ایسے مسلمان کے لیے گھر ہے کہ چوبیس گھنٹے میں کوئی ایک آدمی اللہ کا نام لینے والا کوئی ایک آدمی نماز کا پابند باپ ہے تو اولاد کی نماز نمازی بننے نمازی ہے نہیں ہے کوئی مطلب نہیں ہاں اولاد میرے بزنس پارٹنر بزنس میں میری پارٹنر بنی رہے بزنس میں میرے کوئی کمی اور پتا ہی نہ آئے میرے کام میں کوئی کمی اور پتا ہی نہ کرے باقی اولاد کیا کر رہی ہے کہاں جا رہی معاشی اللہ نے اپنے جہنم کی آگ سے بچانے کا حوق نہیں دیا کہا کہ اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے تو نماز میں سستی کے منافع دی علامت بات کرے جھوٹ بولے کہ منافع کی علامت چاہے بزنس میں جھوٹ بولے چاہے لین دین میں جھوٹ بولے چاہے اپنے گھر کے معاملات میں عنادتیں لوگوں, لوگوں کا مال نہ ہر طریقے سے کھائے ایسا بےمان اور ایسے تو بڑا شریف بنتا ہے ایسے تو بڑا اچھا بنتا ہے لیکن جب کسی سے اختلاف ہوتا ہے جب کسی سے جھگڑا ہوتا ہے تو گالی بےدا گوئی بندر جاتا ہے کوئی جاتا ہے ایسے بےحد آدمی بے اللہ کے نتی سے بھی دیکھی برباد ہو جاتی ہے نمبر چار شرف سے بھی دیکھی برباد ہوتا ہے آدمی نے اگر شرک کرم بھی, بھی, بھی ہے حضرت نوسا بھی ہے عیسا بھی ہے اٹھارہ نبیوں کا تذکرہ کر کے اللہ نے فرمایا میرے لیے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے اور آپ سے پہلے تمام نبیوں کو یہ حکم دیا گیا اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کی تمام کی تمام برباد ہو جائے تشریف یہ یہ کے کے نمبر پانچ نیتوں کو برباد کرنے والی پانچویں چیز اللہ کو مانتا ہے رسول کو مانتا ہے تقدیر کو بھی مانتا ہے لیکن حساب کی طب پر ایمان قیامت پر ایمان اس پر ایمان یہ کہ اٹھایا جائے گا۔ مکہ کے کافی کہتے تھے ایسا کتنا وقت انسانی غرض ہوں گا مر جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے میرے اللہ کیسے زندہ کرے گا اللہ نے بتاؤ کیسے ہم جب قیامت دوبارہ اٹھائیں گے تو تیری رگلیوں کے اور بھی تیرے ہی لوٹائیں گے تیرے فنگر پرنٹ بھی تیرے ہوں گے کسی اور بھی نہیں ہوں گے تیرے فنگر پرنٹ کے ساتھ تجھے ہم اٹھائیں گے. ماڈر نے آج پتا ہے کہ ہر انسان کا پکڑنے کے لیے ہندوستان میں آدھار یہ ماڈرن آج پتا ہے قرآن کا اجلاس دیکھا قرآن کی فلاغت دیکھی قرآن چودہ سو سال پہلے کی طور کی تو نہی اللہ کے اسی لیے اللہ تعالی کہتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اللہ سے ملنے پر ایمان نہیں رکھتے ان کی نیکیوں کا ہم قیامت کوئی نہیں کرتے. قیامت کے لئے تو ان کی کا کوئی وزن نہیں ہوگا اللہ مسلم نمبر چھ نیکیوں کو برباد کرنے والی چھٹی چیز نیکیوں کی پبلسٹی نیکیوں کی تشکیل نیکیو کا اعلان نیکیوں کی نمائش غریبوں کو کمبل بانٹے جا رہے ہیں فیس بک پہ ڈالے جا رہا گریبوں کے گھر میں اناج پہنچایا جا رہا ہے جارے جارے. پہلے فوٹو کھینچا جا رہا ہے ریا کاری اور دکھاوا اللہ کے ہم لے کے برباد کرنے والی منکانہ دنیا پسی نہ ہو لیکن آخرت میں آگے کچھ ملنے والا نہیں ہے تمام کی تمام نے برباد کر دی جائے گی قیامت ختم کر دی جائے حضرت جب ان کا انتقال ہوا نہ لگے غسل دینے لگے تو ان کی پیٹ پر موٹے موٹے نشان بولے ہوئے اور موٹے موٹے بورے کے نشانوں نے بتا دیا کہ مدینہ کے کئی غریب گھروں میں مہینے کی پہلی تاریخ کو اللہ کا کوئی نیک بننا جاتا تھا اور اناج کی بوری اور راشن کی بوری لے جا کے راتوں رات رکھ دیتا تھا اور غریبوں کو خبر نہیں تھی کہ ہمارے گھروں میں اللہ کو اللہ مسلم و ریا کا ہی سمجھا. بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک اثر کیا آپ نے فرمایا کی ہے. مجھے سب سے زیادہ تمہارے بارے میں اگر کسی چیز سے ڈر ہے تو شرک اثکر سے ڈر ہے صاحبہ نے پوچھا اللہ کیسے اثر کیا ہے چھوٹا والا شرک کیا ہے آپ نے فرمایا ریا ریا ہے اور آپ نے فرمایا جو لوگ کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں کل اللہ ان کو بلائے گا اور کہے گا جاؤ دنیا میں جس کو دکھانے کے لیے عمل کیا تو ان کے پاس جاؤ وہ تمہیں بدلا گے میں, نہیں اسی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت بندے کو اپنے کیا ہے بائیں ہاتھ کو خبر جاڑے کا موسم ہے ایک آدمی کار سے اترتا ہے اور فٹ पर پر لیٹے تھے غریب آدمی کو کمبل بڑھاتا ہے اور کار میں بیٹھ کے چلا جاتا ہے اس امیر کو پتا نہیں کہ میں نے کس غریب کو کمبل اڑایا اس غریب کو پتا نہیں مجھے کس امیر میں کمبل اڑایا یہ وہ میکھی ہے جو میں اللہ کے بارے یہاں کا ہم کسی کی مدد بھی کرتے تو احسان چلاتے ہیں کسی کو ستہ دیتے تو احسان چلاتے ہیں لوگوں سے کہتے ہیں اس کے اپنے سبا اور خیرات کو احسان جتا کر کے اور اس کو تکلیف دے کر کے برباد ہوئے نمبر سات نیتوں کو برباد کرنے والی ساتویں چیز ایسا عمل جس کے اوپر جیسے ہمارے ملک میں ایسی کرنسی نہیں چل سکتی جس پر ریزرو بینک آف انڈیا کی محرم نہ ہو جو ایک ہی اگر ہے تو یہ کرنسی تب تک, تک نہیں ہے لوگ بیدار کے کام پہلے سے زیادہ جوش سے کر رہے جو جلوس پہلے سینکڑوں میں, پہ میں نکل رہے جو بیدار کے کام پہلے کم ہوتے تھے آج بڑھ چڑھ क्यों کیونکہ یہ کام کرنے والا سمجھ رہا ہے کہ ہم جنت میں گھر بنا رہے ہیں ہم نبی کے عاشق ہیں ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں ہم نبی سے سچی محبت کرتے ہیں جب ان بدار کو دین کا حصہ بنا دیا گیا تو ان بدار کا چھوڑنا بہت مشکل ہو گیا اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ بدافت کرنے والے کو تو توبہ کی جلدی توفیق نہیں ہوتی اللہ کوفیق کہتے الگ بات ہے اور بیدا کی جلدی قعبہ نہیں ہوتا تو بدعت کو خطرناک چیز جو لے کے سو رضی اللہ کی دیکھا لوگ بنا کے, بنا کے ہو کر پڑھو اب سب کلکری اٹھا اٹھا کے ہاتھ میں چھوڑی چھوڑی ہے. کہتا کب سو بار اللہ ہو کر پڑھو پھر کہتا ہلے روم میں لائے لائے اللہ پڑھو تو سب کنکری اٹھا اٹھا کے لائے پڑھو تو حضرت عبداللہ اچھا کام کرے اللہ کا ذکر کروانت کے برباد نہیں ہوگی تم پہلے اپنے نہیں تو تو تو تو تو تو تو بھی بھی محمد تو تم لوگ نبی سے بہتر پہلے کوئی براہ راست وہ لوگ بڑے ادب سے کیوں ہیں ہمارا مقصد غلط نہیں ہے ہم لوگ یہاں کے لیے ہیں حضرت ہو مقصد اچھا ہونا کافی نہیں ہے کام بھی اچھا ہونا چاہیے کام ہی غلط ہے مقصد تمہارا جو بھی ہو جب کام غلط ہے اچھا مقصد غلط کام کو صحیح نہیں کر سکتا یہ نوٹا یاد رکھیں یہ پوائنٹ یاد رکھیں کہ نہیں کر برباد کرنے والی آرمی پبلک پلیس میں آدمی عوام کے سامنے مجلے میں لوگوں کے سامنے پرہیزگار ہے مگر کڑھائی میں بیڈ روم میں پرائیویسی میں, اکیلے میں کرتا کرتا کرتا ہے، ہے، غلط کام کرتا ہے، کام کرتا ہے۔ آج ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل سوشل میڈیا کا دور انٹرنیٹ کا دور گندگی کا پورا سیلاب انگلیوں کی کلک پر بھی انگلیوں کے ٹچ پر ہے چند سیکنڈ کی دوری پر اپنی خلبت کو اپنی تنہائی کو اپنی پرائیویسی کو گناہوں سے بچانا بہت بڑا چیلنج ہے مگر یاد رکھتے کرے بھائی تنہائی کو اگر ہم نے گناہوں سے نہیں بچایا تو ہماری تمام نیتیاں برباد ہو جائیں گے امام علیہ اپنی حدیثی کتاب نے حضرت کہتے ہیں اللہ کے پیارا میری امت کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قیامت کے دن آئیں گے پہاڑوں کے برابر پہاڑوں کے برابر روزہ پہاڑوں کے برابر منصورا لیکن اللہ <سؤال> تمام نیکیوں کو ہوا کا منصورا کر دے گا چاہ کر دے گا میں اڑا دے گا ختم کر دے گا حضرت صوبات نے کہا سب کو سر آپ کلیئر کر دیجئے سر آپ اوپن کر دیجئے سر آپ کر کے بتا دیجیے کہ کہیں ہم بھی ان کی طرح نہ ہو جائیں پیارے نبی نے فرمایا اما تمہاری ہی جلد سے ہوں گے وہ انسانوں میں سے ہوں گے وہ مسلمانوں میں سے ہوں گے کماتا اور وہ بھی راتوں کو عبادت کریں گے وہ بھی راتوں کو نماز پڑھیں گے محارم لیکن جب تنہائی ملے گی جب اکیلا پن ملے گا جب بند کمرہ ملے گا جب پیڈرول کی تنہائی ملے گی تو وہ اکیلے میں حرام کام کریں گے جائز کام کریں گے. کی اپنا حسن ہوگی. کی نمبر نو نیپیوں کو برباد کرنے والی نمبر یہ دونوں چیز مان کے ہمارے منہ کے یہ دو کی زبان ہے جس سے ہم معمولی زبان سمجھتے ہیں اللہ کی کسم یہ زبان میں جذب میں بھی لے کے جا سکتی ہے یہ زبان میں جہان میں بھی لے کے جا سکتی ہے اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابی معاذ جب سے کہتے ہیں اے معاذ کیا میں تمہیں تمام بیٹیوں کا خلاصہ بتا دوں اے معاذ تو پڑھا نہیں اس زبان کو کنٹرول کرو وہا جن نے جبر نے کہا یا رسول اللہ کیا زبان کی لپکڑ ہوگی کیا زبان کی جتا کیا پکڑ ہوگی اپ نے فرمایا سکی رکھ پکڑ وہ کا یا معاذ اے معاذ تمہاری ماں تمہیں کھو دے تمہاری ماں تمہیں بھول کر دے اے معاذ तुमने कैसी بات کر دی وحل یحب الناس عدہ خوشی اول اے قیامت کے لوگوں کے چہروں کے چہرے کے جہنم میں ڈالنا کی کی کی کی کی کی کی کی چاہیے زبان ایک انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے اللہ کی بندہ توجہ نہیں دیتا ہے کہ کوئی بڑی بات کہیے لیکن وہ بات اللہ کی اتنی بڑی ثابت ہوتی ہے اس ایک بات کی وجہ سے اللہ اسے جنگل میں داخل کر دیتا ہے و لیکن کمی کمی بندہ توجہ نہیں دیتا ہے بندہ نہیں کرتا کہ میں نے کیسی بات کہی لیکن اس ایک بات کی سے اللہ کی نبی نے گارنٹی لی ہے اور میرے نبی سے بڑا گارنٹر کی گارنٹی دے دو تمہارا نبی تمہیں چندر کی گارنٹی نمبر دس آخری چیز دھیان دے کے بات کبھی کبھی ایسا کہ ہم اللہ کا رسول کا یا دین کے شعائر میں سے کسی چیز کا ہیں اور ہم لوگ اس کو ایک چوک کے بے میں لیتے ہیں چٹکلے کی شکل میں لیتے ہیں آج کل موبائل پہ اس طریقے کے چٹکلے آتے ہیں جنگل کے بارے میں فرشتوں کے بارے میں رمضان آتا ہے تو روزوں کے بارے میں اس طریقے کے چٹکلے اور اس طریقے کے لطیفے بھی انسان کے نیبیوں کو بڑھاتے ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے اسے وعبہ کہتا وَلَئِن إِنَّمَا كُنَّا ونلعب جو لوگ اللہ اس کے رسول کا مذاق ہم اے نبیر سے پوچھو کہ تمہیں مذاق اڑانے کے لیے اللہ ملاتا تمہیں مذاق اڑانے کے لیے رسول ملے تمہیں مذاق اڑانے کے لیے اللہ کی آیتیں ملی تھی لا تذ کوئی ایکسکیوز مت پیش کرو کوئی بہانا مت پیش کرو کوئی مزمت تلاش کرو قد کفر تم پاڑ رہا ایمان کو تم نے اللہ کا مذاق بڑھایا تم نے رسول کا مذاق بڑھایا تم نے دین کے کسی شعار کا مذاق بڑھایا تم کافر ہو گئے تب کفر بن پاڑ رہی ایک جو, جو ہمیں ایمان سے خارج کر سکتا ہے ہمارے بھائیوں ہمارے بیٹیوں کو برباد کر سکتا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کرتا ہے نبی کا نام گستاخانہ انداز میں لیتا ہے یا نبی کی حدیث سامنے آئے اور اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے یا نبی کی حدیث کا مزاق پڑاتا ہے غریب شریف کی حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب مکھی تمہارے برتن میں گر جائے مکھی جب تمہارے برتن میں گر جائے تو اس کو دوبارہ اس برتن میں اس پانی میں اس چیز پہ ڈال الفاظ لکھا بخاری کے راج لکھنے والا لکھتا ہے کہ یہ حدیث کسی مکھی چوس مولوی نے گڑی ہے نبی کی حدیث بخاری اللہ کے پیارے میں بھی فرماتے جب سورج ڈوبتا ہے تو اللہ کی آفتاب ہے تو کہیں دونوں آفتاب پر ہے ہمارے یہاں سورج ڈوبا ہے تو کہیں نکلا ہے اس مولوی کو اتنا نہیں سمجھا ہے آیا اس کو گڑنے والے کو اتنا نہیں سمجھا ہے. میرے بھائیوں سائنس کیا کہتی ہے یہ ہمارے دن سے ریلیٹڈ نہیں ہم اس پر ایمان نہیں دارے. ہم ایمان قرآن پر ہم ایمان ایماندار رسول پر اگر رسول اکرم کی صحیح حدیث ہے تو ہم ایمان ہیں. سائنس کو نہیں مانتی ہے نہ مانے ہمارا ایمان سائنس پر نہیں ہمارا ایمان قرآن پر ہے ہم لاجک کی بنیاد پر ہم سائنس کی بنیاد پر ہم اپنی عقل کی بنیاد پر قرآن کا انکار نہیں کرتے حدیث کا انکار نہیں کر سکتے اور اگر کسی میں انکار کرنے کی کوشش کی حدیث کا مذاق پر آیا قرآن کا مذاق پر آیا تو اللہ کہتا ہے سوئے حجرات کی آیت نمبر دو یا ایمال بسینا آمون لا ترفعو اسواق و توقع سوطن نبی ولا تجھرون لہو من قول تجھرون لے بازی انتہ باتا ایمان والو نبی سے آم لرو کی انتاز میں بقتمیزی کی انتاز میں نبی سے باتن لرو نبی سے بدتمیزی کے انداز میں بات نہ کرو کیوں اپنے نبی سے تم انداز میں بدتمیزی کے انداز میں بات کرو کہ تمہاری تمام برباد ہو جائیں گی تمہیں احساس جب نبی سے بدتمیزی سے بات کرنے پر نیکی برباد ہو رہی ہے تو نبی کی حدیثوں کو ریجیکٹ کرنا نبی کی حدیثوں کا مذاق اڑانا اور نبی کی حدیثوں کا کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا میرے باجوی کو بہت فری طور پر کھڑے ہو के تو ان کی آواز आवाज گی اتنی آواز رچی ہوتی ہے میںاطب میں میں کروں میں تو جب بھی نبی سے بات کروں گا آواز اونچی ہو جائے گی اور قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی سے اونچی آواز میں بات نہ کرواب سے نبی کے پاس آنا چھوڑ دیا وہ صرف شریف کے الفاظ ہے دو تین دن दिन دن दिन دن گزرے اپنے صحابی کو نہیں صحابہ سے پوچھا صاحب نے نظر نہیں آیا بیمار میں کیا پیارے نبیوں کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے گھر گئے تو پتہ چلا بیمار نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ قرآن کی آیت نازی تو ڈر گئے کہ اب نبی سے بات کیسے کرو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ڈرو نہیں یہ آیت تمہارے لیے نہیں ہے یہ آیت ان کے لیے ہے جو گزاخی اور بدتمیزی کے نیت سے نبی سے اونچی آواز سے کہا تو میرے بھائیوں جب نبی سے اونچی آواز سے بات کرنے پر میری یہاں ہو رہی ہے تو ذرا سوچو کہ جو لوگ نبی کی حدیثوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اپنے کے نام پہ سائنس کے نام پہ ان کا کیا حال ہوگا یہ چند چیزیں تھیں کتاب کی سنت شیر آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان دسوں چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں اللہ ہماری جو بھی چھوٹی موٹی نیکیاں ہیں کئی گری پڑی جو نیکیاں ہمارے نام اعمال میں ہیں اللہ شرف قبول کے نیکی کر کے انسان کو ڈرنا چاہیے نیکی کر کے کبھی اترانہ نہیں کر کے کبھی غروب نہیں کرنے حج کیے ایک صاحب ایک مطلب کہہ رہے تھے ارے مری صاحب میں نے اتنے عمرے کیے اتنے حج کیے مجھے بہت برا لگا بہت برا آپ نے اٹھارہ حج کیے آپ نے اٹھارہ عمرے کیے یاد مجھے سنا ہے میں سن کے کیا ہوگا میں کسی سے تذکرہ کروں گا کسی سے آپ کی تعریف کروں گا کیا لگے نہیں اللہ کے لیے عمرہ اللہ کے لیے کرو, کرو. حج اللہ کے لیے کرو اس کو راضی کرنے کے لیے کرو اور میں ایک کے ابراہیم خلیل اللہ اللہ یہ زمین کا پہلا گھر ہے یہ اللہ کی زمین پر پہلی مسجد ہے ابراہیم خلیل اللہ اس گھر کو بنا رہے ہیں اور بیٹا اللہ اس گھر کی شان دیکھو اس گھر کا مستری کون ہے, اللہ ہے, اور لیبر کون ہے؟ ان کا بیٹا اللہ ہے باپ بڑ بڑ کے کھانے کعبہ کی تعمیر کر رہا ہے اور بیٹا اپنے باپ کی مدد کر رہا ہے اور قرآن کریم نے اس محنت کا اس مشقت کا نقشہ کستے ہوئے پڑھایا ابراہیم البا مل اسمایل یاد تو بلکہ ابراہیم رہا تھا اور اس کا بیٹا اسماعیل کی مدد کر رہا تھا اور ہماری نیکی ہے یہ ابراہیم کی زبان پر اتنا بڑا کام کر رہے آج کے زمانے میں کوئی آلود ہوگا تو خوشی سے اتنا عظیم کام کر رہے ہیں لیکن زبان پر زبان پر یہ ہے کہ اے اللہ پتا نہیں کہ ہماری چھوٹی سے تو دیکھی کر کے یہ ڈر ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ ایک موڈنگ کی نشانی ہے رب العالمین ہماری تمام دیگروں کو قبول فرمائے رب العالمین ہمیں اخلاق کی توفیق مصیب فرمائے ہمیں ریاکاری سے بچائے ہمیں ہمارے دلوں کو لفاق سے بچائے ہمارے دلوں کو شک اور شہاد کی بیماری سے بچائے اللہ ہمارے نوجوانوں کی ساتھ فرما دے اللہ ہماری ماؤ بہنوں کی ساتھ فرما دے جو باتیں کہی گئی وہ کرریم کی جسمانی اللہ بولنے والوں کو سننے والوں کو سب کو عمل جو لوگ بیمار ہیں اللہ تمام بیماروں کو فرمائے جو لوگ कifer, کی کر <فرمایا> اللہ عطا فرمائے اللہ سب کی روزی روٹی فرمائے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاطمہ ہمارا ہم سب کا ایمان پر ہوا السلام علیکم